محمد وعلا آله وصحبه على اما بعد شاء اللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور یہ ان شاء رمضان سے پہلی یہ آخری درس ہوگا اور ان شاء پھر رمضان کے بعد ان مکمل کریں گے آج کے درس میں ایک ہم عضو کے متعلق ان شاء بات کی جائے گی اور دس دیں گے انشاءاللہ اور یہ موضوع کہ و امر ہاکموں کے تعت ان لوگوں کو کس طرح کرنی چاہیے اور انہوں کے طاعت کر سکتے یعنی کرنا اگر واجب ہے تو کس طرح کرنا چاہیے دیکھیے ہم لوگ آج کل جس دور سے گزر رہے ہیں اکثر جو مسلمانوں میں جو کمزوری آ جو اختلافات ہے لڑائی ہے فساد ہے اس کا جڑ یہی ہے کہ ہم لوگ آج پھر اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حاکم کی اقاعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو حاکم کے خلاف بات کرتا ہے یا ان کو گالی دیتا ہم لوگ اس کو تعریف کرتے ہیں اس کو بہادر سمجھتے ہیں تو اس لیے آج کے درس میں یہ موضوع ان پیش کیا جائے گا کہ حاکم جو حکمران ہوتے ہیں چاہے چھوٹا حاکم ہو یا بڑا حاکم ہو چاہے ملک کے حاکم ہو یا کسی شہر کے حاکم ہو اس کی اطاعت کرنے کی کیا حکم ہے اسلام میں اور اطاعت اگر ہم لوگ کریں گے تو کس نیت سے کرنا چاہیے اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اسلام میں کیا سزا ہے اور اس کا کیا حکم ہے چاہے کتنا بھی سال انسان ہو اگر بغاوت کرتا ہے تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے یہ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی کے متعلق بات کریں گے دیکھیے اللہ سلحان وہ تعالیٰ یہ تو انسان کو اس زمین میں پیدا کی اور انسان کی انسان کے لیے اللہ سخان نے ساری چیزیں مہیا کی اور انسان کو ایک طرح اللہ نے نہیں بنائی کچھ لوگ آپ دیکھو کہ حاکم ہیں کچھ لوگ محکوم ہیں کچھ امیر ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں کچھ لوگ ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے کمزوری کی وجہ سے صلاحیتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ قوی ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں دار ہوتے ہیں آپ اگر ان کو پورے حکومت پورے ملک کے حاکم اس کو بنا دو ذمہ دار بنا لو تو اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں اور کچھ افراد اس طرح ہیں جو کمزور ہوتے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں اسی لیے اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالی یہاں حاکم کے لیے کچھ شروع رکھا گئے حاکم کون بن سکتا ہے اور جب حاکم بنتا ہے تو اس کے کیا اس کا کیا حقوق ہے یہ بہت ہی ضروری ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اسی لیے اللہ کچھ لوگوں کو حاکم بنائی ہے اور کچھ لوگوں کو محکوم بنایا ہے اور حاکم کو حاکم کو رکھنا اپنے مسلمانوں میں کسی کو حاکم بنانا یہ فرض ہے واجب ہے اگر مسلمان لوگ آپس میں بغیر کسی ذمہ دار کو اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری دنیا تو کبھی نہیں ہو سکتا اس اسی کہتے کہ حاکم کو رکھنا یہ ضرورہ شرعیہ ہے اور ضرورہ برورا دنیاویا ہے دنیاوی طور پر اس کو رکھنا ضروری ہے اور شرعی طور پر بھی ضروری ہے صرف ملک کے حاکم نہیں بلکہ ہر ہر کام میں آپ چلے جاؤ اس دکان میں یا اس فیکٹری میں چلے جاؤ جہاں کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے سب اپنے مرضی سے جو کام کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں آپ دیکھو گے وہ کچھ دن بعد بالکل بیکار ہو جائے گا اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح جس گھر میں آپ چلے جاؤ اگر دیکھو گے سب گھر کے سارے افراد آزاد ہیں نہ بیٹی کے بات نہ باپ کے بات کوئی سنتا ہے نہ ماں کے بات کوئی سنتا ہے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ دیکھو گے یہ جلد ہی یہ گھر ٹوٹ جائے گا اور برقرار نہیں رہے گا اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہر جگہ حاکم رکھنے کی ذمہ داری رکھی ہے اور واجب قرار دی خاص کر اس جگہ میں جہاں جماعت ہوتی ہے آپ دیکھیے اسلام میں حتیٰ کی اگر کچھ لوگ سفر کرتے ہیں دو یا تین لوگ تو ایک کو امیر بنانا چاہیے کیونکہ خلاف ہوتا ہے آپ دیکھو گے سفر کرتے یہ ہی کہتے ہیں تم کام یہ کرو کہتے میں کرو میں نے یہ کی ہے میں نے یہ کی ہے اس طرح آپس میں لڑتے ہیں اس لیے اگر کوئی امیر ہوتا ہے تو ترجیح کر سکتا ہے تو امیر رکھنا اور حاکم بنانا خاص کر ملکوں کے لیے محلوں کے لیے یہ تو دنیاوی ضرورت ہے اور شرعی ضرورت ہے شرعی ضرورت کس طرح کیونکہ اگر حاکم موجود ہو تو لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے آپ دیکھو گے لوگ ساتھ میں روزہ رکھیں گے جیسا کہ روزہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور حاکم ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب سے شروع کریں گے ہم لوگ کے ملک میں دیکھا جاتا ہے کہ پلا گاؤں پلا دن شروع کرتے ہیں دوسرا گاؤں فلا شاہ تاریخ میں شروع کرتے ہیں عید بھی دو تین دن میں عید بناتے ہیں کیوں کیونکہ کسی کی ذمہ داری اتنا نہیں ہوتی ہے کہ وہ اگر وہ کہے تو لوگ بات مانیں سب کی عادت بن گئی کہ مخالفت کرو نہیں اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم ہو تو مقرر کرے اور سارے لوگ تو سارے لوگ کو اوپر واجب ہے کہ اس کی بات مانیں اسی طرح حج جہاں لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے میراث تقسیم کرنے کے لیے یہ سارے اعمال کے لیے میرا ضروری ہے بات کون کر رہا بھئی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ حاکم کو رکھیں تاکہ دینی مسائل بھی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اور حاکم کی بات مانی جائے اور اسی طرح دنیاوی بھی ضرورت ہے اسی طرف دنیاوی بھی ضرورت ہے کیوں کیونکہ دنیا کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر حاکم نہیں ہوتا تو ضائع ہوگا بھئی اس میں جو نظام قانون ہوتا ہے جیسا کہ ایک شہر میں آنے جانے اٹھنے بیٹھنے دکانوں کے قانون روڈ کے قانون یا حتیٰ کی شادی نکاح, نکاح شادی کرنے کے قوانین اور اس کے علاوہ بہت سارے قوانین ہیں اگر حاکم نہیں ہوتا ہے تو دیکھو گے ملک برباد ہو جاتا ہے آپ دیکھو گے کچھ ملک آس پاس سے ہم لوگ سے جو ان لوگ کے حاکم تو بالکل چلے گئے آپ دیکھو لو کہ کس طرح آپس میں لڑتے ہیں کوئی یہاں حکومت کلاں چلانا چاہتا ہے کوئی یہاں چلانا چاہتا ہے کوئی کسی پر ذمہ داری اگر کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ کوئی نہیں لے سکتا ہے اسی لیے اسلام میں حاکم کی بڑی اہمیت دی گئی ہے اور حاکم کو رکھنا یہ اسلام میں بہت ہی ضروری ہے اور جائز نہیں ہے کہ مسلمان اس طرح اپنی زندگی گزاریں بلکہ کسی نہ کسی کو رکھنا چاہیے اور اس کی ضرورت واضح ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو خود ہی ذمہ دار تھے اور حاکم تھے اللہ کے رسول کے وفات ہونے کے بعد ہی صحاب کرام یہ اختلاف کی یہ یعنی وہ لوگ اختلاف سے بچنے کے لیے ایک خلیفہ کو اختیار کی ہے اور یہ تصا معروف ہے کہ انصار لوگ یہ احساس کیے کہ اللہ کے رسول کے انتقال ہو گئے اب وہ لوگ سوچتے تھے کہ ہم لوگ آپس میں ایک حاکم بنا لے اسی لیے ثقیفہ بنی سعید میں جمع ہو گئے اور وہ لوگ مشورہ کرنے لگے کہ کس کو بنایا جائے اسی کے درمیان حضرت ابو بکر عمر اور ابو عبیدم ضرا صحابی تو ان کو پتا چلا تو لوگ دوڑ کے ان کے پاس گئے تاکہ اختلاف نہ ہو پھر وہیں بات چیت ہوئی تو میں سے کچھ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی امیر بنے گا تم میں سے بھی ایک بنے گا تو یہ نہیں بن سکتا ایک ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر دو رہیں گے تو یہ کچھ کہے گا اور دوسرا کچھ اور کہہ سکتا اسی لیے آپس میں اتفاق آخری میں یہ بات ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے لائق ہے اور وہی ان کو خلیفہ بنانا چاہیے اور مسلمان اتفاق کیے مسلمان متحد تھے اور مسلمان میں اختلاف کئی سال تک نہیں ہوا کیونکہ ایک معتدل اور ایک عدو انصاف والا خلیفہ ان کو بنایا گیا ہے تو اس لیے اسلام میں حاکم کو رکھنا ضروری ہے اور حاکم کو ایسے اختیار کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے یعنی حاکم اختیار حاکم اختیار کرنا چاہیے کس کو جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ انحبین ممبئی کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کے درمیان اس اس, اس کتاب اللہ کے حکم کے فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور قرآن کے آیت ہے یا <سؤال> داود اے داود انا جائنا کا خلیفہ تم فی الف و زمین میں خلیفہ حاکم بنایا گیا ہے فحکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ یہ تم خلیفہ یعنی بنو اور حاکم بنو تو یہ ضروری ہے لیکن اگر کوئی حاکم یا کوئی والی یا کوئی ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے خلاف عمل کرتا ہے تو فوراً اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں فوراً اس کو فاسق نہیں کہہ سکتے ہیں فوراً اس کو خارج اس پر خروج نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ کے یہاں آج کل اکثر جاہل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی حاکم سے کچھ غلطی ہوئی کہتے وہ ہو تو کافر ہو گئے اس کی بات تو نہیں کرنی چاہیے اس کو نکالنا چاہیے غلط ہے یہ جہانت کی بات ہے اور کافر لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان اور اکبران کے درمیان ایک فاصلہ رہے جب بھی پاس رہے گا تو اختلاف ہوگا لڑائی ہوگی اور کس طرح مسلمان آج مسلمان جو آج آج کے آج کے ایریا میں اس سے گزر رہے ہیں وہی حال ہوگا آپ دیکھو کہ ہر مسلمان ملک میں اور عموماً اختلافات ہیں سوائے چند ملک کے علاوہ تو یہ کیوں یہی وجہ ہے کہ عوام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاکم کافر ہے حاکم فاسق ہے حاکم اللہ کے حکم کے مخالف ہے اسی لیے اس پر حروج کر سکتے نہیں بلکہ ہر وقت اس طرح کرنا غلط ہے یہ خوارج کے کام تھا خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بغاوت کی ہے اور ان کو کافر بلکہ کہا اور ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ بھی کوشش کیے اور قتل بھی آخری میں کیے اسی طرح حضرت معاویہ ماویہ حضر امر ال کو قتل کرنے کی ان لوگ ارادہ کیے یہ خوارج تھے مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان کے اختناف حضرت معاویہ سے تھا تو وہ کسی کو حکم کسی کو فیصلہ رکھنے کرنے کے لیے کسی بھی صحابی کو رکھا تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ چلے گا اور یہ غلط ہے اللہ کا فیصلہ تو چلنا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ ہم لوگوں کون سنائے گا ابھی اب آپ کے آپ دو مسلمان بھائی میں اختلاف ہے آپ یہ کہتے ہو تیسرا یہ کہتا ہے تھوڑی اللہ سخان ہو وہ تعلیٰ آپ پر وحید نازل کریں گے اس لیے کوئی نیک سال ہی فیصلہ کرے گا تو یہی یہ ہوا لیکن وہ لوگ کہنے لگے یہ باغی اس لیے کو قتل کرنے کے لیے راہ اور قتل بھی کیے اور قاتل بھی فخر کرتے تھے کہ ہم شہید ہو گئے نہیں ہم شہید ہو جائیں گے اور بلکہ خوارش سمجھتے کہ وہ جنتی حالانکہ جو حضرت علی کو قتل کی وہ جہنم کے مستحق ہے پچھلے درس میں صحابہ کرام کے فضائل ذکر کیا گیا ہے تو اسی لیے خوارش یہی ان کہ کرائے گی کہ چھوٹی غلطی اگر ہوگی حاکم سے تو اس پر بغاوت کر سکتے ہیں اس پر خروج کر سکتے ہیں اور وہ کافر نہیں اسلام میں اگرچہ حاکم کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو لیکن ہر مخالفت کو اس کو کفر نہیں کہیں گے اس میں تفصیل ہے اسی لیے میں زیادہ احاوت نہیں کہ میں تفصیل ذکر کروں علماء نے ذکر کی ہے لیکن اللہ قرآن مجید میں تین آیت ذکر کی ہیں امن بیمہ اللہ تو ملفاسکون اور کچھ کچھ آیت, آیت میں ظالمون۔ تیسرا میں کافرون جو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے ایک آدمی کہا کافر ہے ایک میں کہا ظالم اور ایک میں کہا پاسر اس لیے تینوں کیوں فرق کیا اس میں حاکم کے حالات دیکھا جائے گا اگر یہ حاکم اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کی ہے جہانت میں یا وہ جانتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے لیکن وہ غلطی سے یا کسی کا چاپلوسی میں اس کو کافی نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کہ اس نے غلطی کی ہے اور یہ فیس رتبا ہے اور اگر کوئی انسان کوئی حاکم سمجھتا کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا حکم زیادہ صحیح ہے اور اللہ کی شریعت کو تو, تو پرانے زمانے کے لیے تھا تو ہی کافر ہے اور اکثر حکام جو مسلمانوں میں ہے یہ کبھی نہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے حکومت کے خیبان مسائل میں ہم اللہ کے شریعت کے سے اچھا اور اللہ کی کتاب سے اچھا فیصلہ کروں گا اس لیے ہر ایک کو اس طرح کافر کہنا یہ گمراہی ہے اور اس کے وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ حاکم جو مسلمانوں میں ہوتا ہے یہ عام حاکم وہ کس طرح حاکم وہ ہوتا ہے اور اس کی بات کرنی چاہیے کہ نہیں دیکھیے علماء علماء عموماً ذکر کرتے ہیں کہ جو بھی حاکم ہوتے ہیں دنیا میں تین طریقوں میں سے ہوتے ہیں ایک طریقوں کے ضرور ہوتا ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اختیار ان کو کیا جائے جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ کی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول ابو بکر زبردستی کیا کہ جی خلیفہ بناؤ بس گئی حضرت ابو بکر کہتے حضرت عمر کو رکھو حضرت عمر اعلان کر دینے حضرت ابو بکر بنیں گے یہ اللہ کے رسول کے سب سے قریب صاحب, صاحب تھے اور سب سے اچھے انسان اور اس وقت سارے صحابہ کرام بیعت کی ہے اور ان کو اختیار کی ہے لیکن کون بیعت کرے گا وہ اہل الحل ولاق ہے اہل الہل ولاق اس میں علماء آتے ہیں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں عوام کو نہیں آج کل ہم لوگ جو اپنے ملک میں جو الیکشن کا طریقہ وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اس میں ایک عالم اور ایک جاہل برابر ہوتے ہیں ان کے ایک ووٹ ہے ان کے بھی ایک ووٹ ہے صحیح کہ نہیں ایک عورت مرد کے برابر کیا گیا ایک فاسق جو ایک وقت مانی پڑتا ہے فسق و فجور میں ملوث ہے وہ ایک عالم نیک صالح کے برابر ہو جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے یہ جو الیکشن کے طریقہ اسلام سے بالکل خلاف ہے یہاں جو مقصد شعورہ جو ہے یعنی اہل العل اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے لوگ اچھے علما صالح لوگ اختیار کرتے تھے یہ لوگ بیا خاصہ کرتے تھے وہ لوگ بیان کرتے تھے پھر عوام کو اختیار نہیں ہے عوام کو اس علموں کے تابع رہیں گے کیونکہ علماء وہی جانتے ہیں مسلحت کیا ہے اور ہمیشہ وہ لوگ دین کو تکلیف کرتے ہیں لیکن جب ہر ایک کو ووٹ دیتے ہیں جیسے ہم لوگ کے ملک میں تو آپ دیکھو گے نیک صالح پیچھے ہے اور فاسق فاجر جو پیسہ والا اور رشوت دیتا وہ آگے ہو جاتا ہے اسی لیے اسلام میں جو علماء ہوتے ہیں ہیں جس کی وجاہت ہوتی ہے وہ لوگ اختیار کرتے ہیں اور یہ بتا کے یہ پہلا طریقہ ہے اگر اس طرح کوئی خلیفہ بن کے حاکم بن گئے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے جیسا کہ ابو بکر اگر مسلمان لوگ علماء ایک کو اختیار کرتے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے تو پھر سب کو بیعت کرنی ہے اور سب کو اطاعت ان کی کرنی ہے یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ اگر لوگ نہیں اختیار کرتے ہیں بلکہ جو پرانا حاکم ہوتا ہے وہ اپنے بعد کسی کو اختیار کرتا ہے جیسا کہ آج کل بہت سے دنیا میں ملک چل رہا ہے وہ راسی ملک ہے یہ اللہ کے رسول کے صحاب کرام کے زمانے میں بھی ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق سرضی صدی اللہ عنہ جب ان کے وفات ہونے لگی تو کیا کیا نہیں کہا کہ تم مسلمان لوگ سارے لوگ اختیار کرو اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بہتر مسلمانوں کے لیے کون تھے حضرت عمر و خطاب. اسی لیے وہ لکھ دی کہ حضرت عمر میرے بعد خلیفہ بنیں گے اور سارے صحاب کرام ان کے بات مان لی اور سب نے باد میں بیعت کی تو یہ عمتا وہ اختیار ان کو سارے صحابہ نے نہیں کیے حضرت ابو بکر کے نزدیک سب سے مناسب یہی تھے اور حقیقت میں حضرت ابو بکر کوئی غلط کام نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی حدیثوں میں اشارہ کی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے پھر عمر اسی لیے ابو بکر سب سے زیادہ سمجھدار تھے اس امت کے اور سب سے خیف خاتے ہیں اس لیے حضرت عمر کو اختیار کی اور حضرت عمر انکار نہیں کی کیونکہ حضرت عمر اگر کو اختیار دیا جاتا تو انکار کرتے لیکن ان کو رکھا گئے اور حضرت عمر رضی اللہ اور ابو بکر نے ان کو نام لے کر ان کا نام لے کر تحدید کی ہے اسی لیے یہ دوسرے قسم ہے کہ حاکم کو پرانا حاکم یا اس کو پہلے سے اس کو نصب کیا جائے اور اختیار کیا جائے ولی العہد یہ حاکم بنے گا درستہ کہ یہاں کے ملک میں ہوتا ہے اکثر مسلمان بہت سے ملک میں اسے ہوتا ہے کہ پلاہ کو حاکم ہے اس کے بعد ان کو رکھا دائے اور یہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی حضرت معاویہ حضرت علی دیکھئے اللہ کے رسول کے بعد صحابے صحابے کرام حضرت عمر ابو بکر, بکر کے اختیار حضرت ابو بکر کے موت کے وقت اختیار نہیں اس نے حضرت عمر کے نام یعنی ان کو خلیفہ بنا کے چلے گئے حضرت عمر جب ان کے انتقال ہونے لگے تو وہ صد پر عام نہیں کی ہے کہ جس کو اختیار کرو وہ چھ لوگ کے محدت کی ہے کہ چھ لوگ ہیں سارے صحاب کرام تم لوگ آپس میں اختیار کرو چھ میں کون بنے گا تو حضرت عثمان کو اختیار کیا گیا حضرت عثمان کی وفات کے بعد کسی کو نہیں رکھا گیا سارے صحاب کرام حضرت علی کو اختیار کیے حضرت علی کے انتقال کے بعد سارے صحاب کرام جو موجود تھے اور تابعین حضرت حسن کو اختیار کیے جو حضرت علی کے بیٹے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جبھی دیکھا کہ اخلاف ہونے والا ہے حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان تو اس نے اپنے حکومت خلافت چھوڑ دی اور خلیفہ حضرت معاویہ کو رکھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیس سال تک حاکم تھے ان کے انتقال سے چند سال پہلے ان کو یہ احساس ہوا انہوں نے کسی کو نہیں رکھا تھا لیکن حضرت مغیرمن شعبہ آئے اور کہنے لگے ان سے کہ آپ اپنے موت کے بعد کس کو رکھو گے ابھی مسلمان پانچ سال تک لڑائی کی ہے آپس میں اور مجھے ڈر ہے کہیں آپ کے وفات کے بعد دوبارہ لوگ نہ لڑے اسی لیے کہنے لگے تو آپ کا کی کیا مشورہ کہنے لگے آپ اپنے بیٹے کو رکھو تو حضرت یزید کو رکھا اور اس طرح ایک دوسرے کو رکھنے لگے اور یہ قیامت تک کیسے تو یہ دوسرا طریقہ ہے اور یہ بھی اگر حاکم اس طرح بن گئے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اور تیسرا جو تیسرے طریقہ حاکم بننے کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم زبردستی بن جائے تلوار اٹھا کے بن جائے فوج لے کر حاکم بن جائے تو اسلام میں اور یہ بہت ہوا ہے تاریخ میں آپ دیکھو گے مسلمانوں میں ہوا ہے جیسا کہ بن محمد جو بنی امیہ کے آخر خلیفہ تھا ان کو قتل کیا گیا بر العباس عباسی لوگوں کو قتل کر کے اپنے حاکم بنا لیے اور مسلمان میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی اس طرح زبردستی بن جائے تو اتفاق ہے کہ اس, اس کی بیعت کرنا ضروری ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنا ضروری ہے نہیں کہیں گے کہ تم زبردستی آ اگر وہ حاکم بن گئے اور ساری چیز اس کے ہاتھ میں آ تو اس کی بیعت کرنا ضروری ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے نہیں دیکھیں گے کہ بھائی آپ کس طرح ہے طریقہ تو غلط تھا لیکن چونکہ مسلمان کے خون بچانا ہے مسلمان کی عزت بچانا ہے تاکہ آپس میں اختراق نہ کرے اختلاف نہ کرے تو اس کی بیعت دینا ضروری ہے اور یہ بہت ہی وہ تعریف میں حضرت عبد بن مروان شام میں حاکم تھے لیکن مکہ مدینہ اور حجاز میں حاکم نہیں تھے حضرت عبداللہ زبیر تھے اس نے حجاز کو بھیجا اور زبردستی حضرت عبداللہ کو قتل کروا کے حاکم بنے سارے مدینے اور مکہ والوں کی بیعت کی حالانکہ غلط طریقے سے آئے لیکن آگے حاکم بن گئے تو اس کی اطاع کرنی ضرور, کرنا ضروری ہے اور اس میں بہت سارے حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ ابھی ابھی پیش کریں گے اگلے مسئلے یہ ہے کہ حاکم کی اطاعت کرنے کے کی کیا حکم ہے اسلام میں اگر کوئی حاکم اگر حاکم کو رکھا گیا یا یہ حاکم کو جیسا کہ مشورہ کے طور پر اس کو اختیار کیا گیا یا کسی پرانے حاکم میں اس کو رکھ کے اپنے اس کی موت ہوئی ہے یا وہ زبردستی حاکم بنا تو اس کا کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ہر حال میں اطاعت کرنی ہے اور جو بھلائی کے حکم دیتے اس میں اطاعت کرنی ہے اور جو برائی کے, کے حکم دیتے اس میں نہیں کرنی لیکن بیعت باقی رکھیں گے کیا دلیل ہے بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایو الدین عامر اے امام علو اللہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور رسول کی تعات کرو وہ الام روللم ر تم میں سے جو ذمہ داران ہیں جن کے پاس یعنی ذمہ داری ہے ان کی بھی اطاعت کرو اللہ فہادر تینوں کو حکم دی یہاں سے مراد کون ہے یہاں سے مراد جمور وسری ذکر کرتے ہیں یہاں حاکم ہے حاکم جو ہوتا ہے والی ہوتا ہے قاضی ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کی اطاعت کرو تو ان اگر کسی بات پر اختناف کرو تو اللہ اللہ کے رسول کی طرف حوالہ کرو بھائی کہا کہ اختلاف کرو تو فوراً اس کے خلاف اٹھو اور اس کو قتل کرو بغاوت کرو نہیں یہ کہا کہ تم لوگ اللہ اللہ کے رسول کی طرف یہ حوالہ کرو تو اسی لیے علماء میں اتفاق ہے کہ یہ حاکم کی اطاعت کرنی چاہیے اور حدیثوں میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں آپ دیکھیے حدیث اللہ کے رسول کے حدیث آپ لوگ غور سے سن لو آج کل جو لوگ حاکم کو گالی دیتے ہیں یا حاکم کے پیچھے بولتے رہتے ہیں یا حاکم کو کافر کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حاکم کے خلاف اٹھتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں وہ لوگ کیا مستند ہے کچھ بھی نہیں حدیث ہے جو انوں کے باتیں یعنی غلط نکلنے کے ثابت کرتی حدیث ہے آپ دیکھیے حدیثوں میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں اور سب بخاری مسلم کے حدیث میں ذکر کروں گا زیادہ نہیں چار پانچ ذکر کروں گا کافی ہے ایک حدیث میں اللہ کا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سمع یعنی سننا اور تعداد کرنا کس المسلم ہر مسلمان پر کس کے لیے فیم حد کرے چاہے وہ چیز ان کو پسند ہے یا نہیں پسند نہیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ حاکم کی اطاعت کرے اور سنے چاہے وہ کام ان کو پسند ہے یا نہیں یا مطلب یہ خراب نہیں یعنی دنیاوی کام کوئی قانون بنایا آپ کے لیے کے حق میں اتنے اچھا لگ رہا تو پھر بھی تعداد کرو ما بھی ماسی ہے جب تک اس کو گناہ کا حکم نہیں دیا جاتا ہے اور اگر اس کو نافرمانی فرمانی اور گناہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو نہیں سننا نہ پاک کرنا تو صرف اس, اس کام میں نہیں سننا ہے جو برائی ہے اور باقی میں سننا ہے یہ بخاری کی رواج ہے اس سے بات حدیث حضرت عبداللہ حضرت ابو کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے من اپنی اپا اطاع اللہ کہ جو میری تعت کرتا ہے وہ اللہ کی تعد کی ہے امن اسانی فقط اس اللہ اور جو میری نافرمانی کرتا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے امن اطاع امیری فقط اپانی اور جو میرا حاکم میرا امیر جو میں نے اس کو امیر بنایا یا مسلمانوں کے لیے امیر بن گئے جو اس کی تعت کرتا ہے تو میری طاقت کی امن آصل امیر اور جو امیر حاکم کی اطاعت نہیں کرتا نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ میری بات اور میری اطاعت نہیں کر رہا اور یہ بھی حدیث بخاری مسلم حدیث بالکل صحیح ہے کیوں اللہ کے کی رسول کیونکہ اللہ کے کی رسول کا حکم کی اطاعت کرو اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں اطاعت کریں گے تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے سبب کیا ہے کیوں اللہ کے کی رسول بار بار حکم دینے کی اطاعت کرو انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے تیسرا حدیث ہے عبداللہ مسعود کے حدیث جو دو دو حدیث سے بھی واضح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ستکون انہتون و امور امورا کہ تم لوگ میرے بعد اثرا ہوگا یعنی آپ دیکھو گے لوگ خود غرض اپنے خواہشات کے پیچھے چلیں گے یعنی احصار کریں گے اپنے ذاتی مسئلہ یعنی ایسے حاکم ہوں گے جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں و امور تم اور ایسی چیز دیکھو گے جو تم لوگ اس کو برا سمجھتے ہو اور برا حقیقت میں غلط کام ہے تو لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم لوگ آپ اگر اس زمانے میں اگر موجود ہوتے ہم لوگ تو کیا کریں یعنی جس وقت حاکم اس طرح اپنے خواہشات کے پیچھے اپنا فائدے کے پیچھے اور اس سے غلط کام کرتے تو اکثر مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں ہم لوگ کیا کریں اگر ہم لوگ موجود ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا کہ تم اس کے بغاوت کرو یا اس سے لڑائی کرو یا تم لوگ ممبروں پہ یا عام مجلسوں میں اس کے خلاف تم باتیں کرو یا اپنے مجلسوں میں اس کے جالی دو کیا کہا اللہ رسول نے تو حق اللہ علیہ کہ جو تمہارے اوپر جو حق ہے تمہارے اوپر جو فرض ہے آپ اس کو پورا کرو یعنی آپ اس کی بات مانو وَتسألون اللہ اللہ جو تم لوگوں پرواجبات ہیں اس کو پورا کرو تم پرواجبے کہ بات کرو ان کی بات مانو ان کی مخالفت نہ کرو اور کیا وہ تسلحق الله تسلّہ اللہ, اللہ اپنا حق اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اللہ سے مانگو یعنی صبر کرو اور دعا کرو کہ آپ کو مل جائے لیکن لڑائی اور اختلاف نہ کرو یہ بھی بخاری کے بخاری مسلم کی روایت ہے تین حدیث ہو گئے اس سے واضح حدیث تینوں سے بھی حضرت وہ حجر الجر فرماتے ہیں صبن الجعفی رسول اللہ یہ سلمد ایک صحابی تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وہ سوال اے اللہ کے رسول میں ترجمہ ڈائر کروں گا تاکہ وقت بچاؤ اے اللہ کے رسول اگر ہم لوگ کے درمیان کچھ ایسے حاکم اٹھیں جو اپنا حق ہم لوگ سے لے لیتے ہیں اپنا حق لے لیتے ہیں اور ہم لوگ کے حق ہم لوگ کو نہیں دیتے ہیں کہ یہ ظالم حاکم اپنا حق کو لے لیتا ہے اور جو, جو پبلک اور عوام کے جو حق نہیں دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں اللہ کے کی رسول کیا حکم دیتے ہو ہم لوگ آج کل کیا کریں گے لڑائی کریں گے گالی دیں گے انٹرویو جیسے ٹی وی والا ہے تو اس کے سامنے چلائیں گے خوشی سے ان کے خلاف گالی بلکہ ہنگامے مچائیں گے دکانیں پھوڑیں گے نرجمے کے بعد ہم لوگ راستہ بند کریں گے یہ اللہ کے رسول نہیں بچائے بلکہ کیا کہا کما تھا اس سے پوچھے اللہ کا رسول کیا کرے اللہ کے رسول خاموش اللہ کا رسول کو جواب بھی نہیں دی انجان اللہ کے رسول بن گئے پھر وہی سوال کی پھر اللہ کے رسول کو جواب نہیں دی پھر تیسرے بار سوال کی یہاں تک کہ صاحب کرام کو پتہ چل گئے کہ اللہ کے رسول کو یہ سوال بالکل پسند نہیں ہری اس طرح مت سوچو کہ تمہارے یہ اس طرح کر رہے سنو اور مانو احکات کرو تو حضرت صاحبی تم لوگ جو دوسرے صاحبی تھے کہتے اشاس نقیص ان کو کھینچ لے اپنے طرف یعنی آپ خاموش ہو جاؤ اللہ کے رسول کو یہ سوال پسند نہیں کھینچنے کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دی ہے اس میں آتے کہ تم لوگ سنو یعنی حاکم کے بعد سنو اطاعت کرو فنّامہ علیما ملوں ان لوگ پر ذمہ داری یہ ہے جو ان لوگ کو دیا گیا ہے یعنی وہ کریں گے تو وہ پھر یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچیں گے اور گناہ نہیں کریں گے تو ان لوگ عذاب کے مستحق ہیں۔ وعلیکم ما حملتم اور تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری تمہاری نہیں کہ اس کے خلاف تم بات کرو۔ تم حاکم نہیں بنے۔ اس لیے تم حکومت کے بارے کبھی بات مت کرو۔ اطاعت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ کسی انسان کے با اگر کوئی انسان سے یہ حدیث بتاؤ آج کل تو کہیں گے بھائی حاکم کے تابع سے تم کیوں بات کر رہے کیا تمہیں کچھ پیسہ مل رہا ہے یا آپ چارلوش آپ چارلوس ہو یا آپ ڈر ہو آپ زیادہ ڈرتے ہو ہمت نہیں آپ کے اندر کب تک ہم لوگ اس ظلم میں چپ رہیں گے ظلم یہ کیوں اللہ سبحانہ رہا ایسے حاکم کیوں بنتے ہیں ہم لوگ کے ملک میں دیکھو اس طرح کیوں حاکم بنے کیونکہ ہم لوگ بھی اس طرح ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صالح ہو سارے پبلک نیک صالح اور وہ فاسک رہے نہیں بلکہ اگر سارے لوگ عوام نیک سالے ہوتے تو جو فاسق حاکم اگر آتا تو وہ بھی نیک سالے بنتے کہ نہیں وہ بھی بن جاتے لیکن چونکہ جب عوام لوگ اس طرح تو حاکم بھی اس طرح بنے گا سارے لوگ مکار ہیں سارے لوگ جھوٹے ہیں سارے لوگ اللہ سے اللہ کے نافرمان ہیں اور حاکم تو نیک صالح عمر خطاب تھوڑی آئیں گے اسی لیے کہتے ہیں کہ ادر نووان سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ حضرت عمر خطاب کے سیرت پہ کیوں نہیں چلتے ہو تو اس نے کہا حضرت عمر حتاب یا کہنے لگے تم پہلے ان کے جو عوام لوگ ان کے محکوم بولے تھے ان کے زمانے میں یعنی حضرت عمر کے جو زمانے میں جو محکوم لوگ تھے صحابہ کرام تھے ان کی سیرت تم لوگ ان کی سیرت پر چلو تو ہم لوگ حاکم حضرت عمر کی سیرت پر چلیں گے تو دونوں چاہیے حاکم بھی حاکم کی سیرت پر چلے محکوم بھی انوں کی طرح چلے لیکن عوام فاسق فاجر ہیں اللہ کے نا فرمان ہے ہر شریعت کو نہیں پسند کرتے ہیں اور آ کے بولتے ہیں حاکم کیوں اس طرح نہیں کرتا اس طرح نہیں کرتا ہے آپ پہلے اپنے خود اس گھر کے اصلاح کرو پھر آپ پورے ملک کے بارے میں سوچو اسی لیے ہر ایک کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اسلام میں کوئی ذمہ داری سے خالی نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک اپنے ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا آپ اپنے گھر کے مالک ہو اپنے گھر کے سید ہو آپ کے گھر میں کیوں برائی ہوتی ہے ایک ساتھ میرے پاس آئے بہت غصہ ہو کہنے لگی ہے میں نے کل ٹیکسی کے ڈرائیور تھا کہ کل دیکھا یہاں شراب بک رہا تھا وہاں گندا کام ہو رہا تھا یہ غلط ہے تو میں نے کہا اس سے بھائی سمجھایا بہت لیکن نہیں مان رہا تھا میں نے ان جب سوال اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے کی نہیں؟ کہ نہیں کہا ٹی وی ہے آپ کے بچے فلم گانا دیکھتے کہ نہیں کہاں تو کیوں دیکھتے ہیں روکتے ہو کہ نہیں روکتے ہیں ہو؟ روکتا ہوں نہیں بات مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرو گے کدے مجبوری میں چپ ہوں تو آپ اپنے ایک گھر کو اصلاح نہیں کر سکتے ہو تو آپ پورا ملک آپ کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے دل میں کرا دینی چاہیے لیکن اس طرح بغاوت کرنا غلط ہے آپ اپنے گھر کی اصلاح کرو یہ اپنا گھر کی اصلاح کرے ہر مسلمان اگر اپنے گھر کی اصلاح کرے گا تو ملک ہی بدل جائے گا لیکن ہم لوگ خود اپنے گناہوں میں ملوث ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ بھی نیک سارے بنے وہ بھی ایک آپ لوگوں میں سے ایک فرد ہے اسی لیے وہ لوگ سے وہ کام ہوگا جو آپ لوگ کرتے ہو پانچویں حدیث یہ ہے حضرت بن مالک اللہ کے رسول اس سے زیادہ حدیث یعنی وہ حدیث کے معنی میں کہ اس سے زیادہ اس میں اللہ کے لمبی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیار و تمہارے آئما یا حکام حاکم لوگ سب سے بہتر کون ہیں اللہ دین تو جو تم لوگ اس سے محبت کرتے ہو اور وہ لوگ آپ لوگ سے محبت کرتے ہیں وہ تو سلون علی ہی یعنی تو سلون صلاح کے مطلب دعا ہے یعنی تم لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہو وہ لوگ بھی آپ لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں یہ سب سے اچھا حکام اور وہ شرار و آئمت اور سب سے بدتر اور سب سے خراب حکام کون ہے کیا ہے اللہ تم نہ ہو جو تم لوگ جو تم لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ تو اور وہ بدر لوگ بدتر خراب لوگ جو آپ لوگ کی لعنت کرتے ہیں تم لوگ بھی ان کو گالی دیتے ہیں تو اللہ کے رسول دونوں حقیقت بتایا اچھے لوگ اور برے لوگ اب صحابہ کرام برے لوگ کے نام سن کر فوراً سوال کی کالوی تو ذلك ذلك اللہ کے رسول یہ جو بدتر لوگ ہیں جو لوگ یہاں تک پہنچتے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ ان کے پر لعنت بھیجتے ہیں ہم لوگ ان کو ان کی کتال نہ کریں ان کے خلاف نہ اٹھے اللہ کے رسول نے کہا لا نہیں ماں اقام جب تک تم لوگ کے درمیان نماز کام کرتے ہیں تب تک تم لوگ ان کے خلاف کوئی عمل مت کرو تین بار اللہ کے رسول یہ بات پتہ ہے اگر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں علامیہ علیہ والدین تم میں سے اگر کوئی حاکم کوئی بنائے گئے من معصیت اللہ تو دیکھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ یہ حاکم گناہ کام کرتا ہے تو کیا کہا اللہ کے رسول فلیت کے رہنما تیم ناسیت اللہ کہ اس کی نافرمانی کے بارے میں وہ اپنے دل میں کراہٹ کرے یعنی اگر دیکھے کہ حاکم شراب پی رہا ہے حاکم غلط کام کر رہا کسی کا ساز کی تو نہ کہ اس کے خلاف وہ شروع کرے بلکہ اپنے دل میں کراہٹ کرے اپنے دل میں انکار کرے کہ اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں ولا انا لیکن وہ طاعت کے ہاتھ کبھی نہ اپنے طرف کھینچے نہیں طاعت کبھی نہ توڑے بلکہ اس کی طاعت کرے اور بیعت باقی رکھے یہ مسلم کی روایت ہے تو اسی لیے دیکھیے اور حدیث آئیں لیکن یہ اہم پانچ حدیث ذکر کیا گیا جس میں سارے حدیث اللہ کے رسول فرماتے کہ حاکم کی طاعت کرو چاہے کچھ بھی ہو چاہے وہ ظلم کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہو تو اس کی تعت کرو اسی لیے صحابہ کرام اسی پر عمل کیے جو بڑے صحابہ کرام تھے اب دیکھیے یزید ابن, ابن عاویہ اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ صالح تھے کہ فاسق تھے اسی لیے صحیح منہجی ہے کہ ہم لوگ اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے نہ اس کو ہم لوگ کافر اس کو کہہ سکتے ہیں نہ اس کو ہم لوگ اس کی تعریف کریں گے وہ بہت ہی اچھے صالح انسان کی جیسا کہ بہت لوگ جوش لاتے بلکہ اوسط راستے اختیار کر کہیں گے وہ بھی عام مسلمان تھے ان کے اندر اچھائیاں بھی تھی برائیاں تھیں اس کی برائی اسی کے سر پہ آئے گا اور اچھائیاں اسی کے لیے فائدہ ہے لیکن ہم لوگ دخل دے کہ ظالم تھے کیا کیے ملعون تھے قتل کرو جو لعنت نہیں بھیجتا وہ ملعون یہ سب اسلامی فعل نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی لعنت کرنے سے کہا کہ مت کرو کافر و میت یعنی جو کافر مر جاتا اللہ کے رسول نے کہا اس کو برا بھلا زیادہ نہ تو کبھی سر کہہ دیتا آدت نہ بنائے لانت کرنے کا صحابہ کرام یزید امنو معاویہ جب خلیفہ بنے تو وہ ایک غلطی کی کہ مدینہ والوں پر مدینہ والے نے ان کی بیعت توڑ دی اور خاص کر ایک صحابی کے نام تھے جو چھوٹے صحابیوں میں سے تھے عبداللہ اللہ ابن متی اور عبداللہ ابن عبداللہ ابن حملہ تبن عام یہ دو صحابی تھے ابو عبداللہ متی شام یعنی حضرت یزید سے جا کے ملے اور کوئی بات پر اتفاق نہیں ہو تو واپس آئے حضرت عبداللہ من عمر مکے میں رہتے تھے اور مدینے بھی آتے تھے اور حضرت عبداللہ اللہ عمر معمر ہو گئے تھے اس وقت اسی کچھ معمر ہو گئے تھے ہاں تو حضرت عبداللہ من کیا کیا بیعت توڑ دی یزید کی اور ان کے پیچھے بہت سارے صحاب کرام بھی توڑ دیے اور مدینے میں رہنے لگے اور وہ لوگ مدینے سے نکل کر ہر پہ چلے گئے مدینے کے ایک سائڈ اور وہیں رہ گئے حضرت اللہ تو حضرت سے یہ کہنے لگے کہ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تم لوگ کو ایک بات بتانا آیا ہوں کہ اللہ کے سے میں نے یہ سنا کہ جو بھی شخص اللہ سخان ہو اللہ کے رسول عبداللہ ابلام عمر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول فرماتے منخل آئے من ملتا کہ جو داعت کے ہاتھ ہٹا دیتا ہے بیان ختم کر دیتا ہے اللہ کے پاس جب ملے گا تو پھر کیا ہے اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی یعنی اللہ اگر پوچھیں گے تو جواب ہی نہیں ہوگا اللہ اس سے اللہ اس کو سزا دیں گے کہ تم مسلمان کے کلمہ مسلمان متحد تھے کیوں آپ مسلمانوں کے درمیان تفریح ڈال دی اور اللہ کے رسول یہ فرمانے لگے وہ منات علی صفی انہوں کی اور جو مرتا اور حاکم کے کوئی بیات نہیں ہوتی ہے تو جاہلیت کے موت مرتا ہے جاہلیت کی طرح یعنی گمراہی کی حالت میں مرتا ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے اور یہ حضرت عبداللہ من عمر نے کہا کہ یزید فاسق وہ عزید یہ ہے وہ حضرت عبداللہ اللہ عمر بھی حضرت یزید کے بیعت کی لیکن خوشی سے نہیں لیکن بیعت دے دی اب بیان دی اس کے بعد اس پر باقی رہے وہ لوگ جب توڑے تو حضرت عبداللہ نرمن آئے بتانے لگے کہ تم لوگ مت توڑو لیکن وہ لوگ توڑنے کے بعد پھر حضرت نے ان لوگ پر حملہ کروائی غلطی کی ہے تو ان لوگ کو لوٹ مار کی اور ان کی بڑی غلطی ہے لیکن جو لوگ بیات توڑ دی ان کی بھی غلطی کچھ تھی اسی لیے ان لوگ کو نہیں توڑنا چاہیے تھا اسی لیے جب بھی تو کوئی بیات توڑتا ہے حاکم کے خلاف کوئی عمل کرتا تو نہ دنیا میں اس کی سلامت ہوتی ہے نہ آخرت اور یہی ہوتا ہے آپ دیکھو کہ آس پاس کے ملک میں حاکم سے جب کوئی حاکم نہیں رہتا ہے یا حاکم کو قتل کیا جاتا ہے یا حاکم فاجر فاسق ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں دیکھو ہنگامہ کیا ہوتا ہے کا ملک کے نام ہم نہیں لینا چاہتے لیکن روز نیوز میں یہی سنتے ہوں چاہے کتنا بھی آپ اچھے ہوں حاکم کتنا بھی سامنے فاسق ہے اگر مصنحات نہیں تو توڑنا جروم ہے اور انسان مستقبل بن سکتا ہے پچھلے درس میں ذکر نام لیا گیا وہ بھی اس طرح تھا وہ حضرت یزید کے پاس آئے اور حضرت یزید نے اس کے بہت ہی مہمانداری اور بہت اچھے طریقے سے حضرت علی کے بیٹے تھے تو حضرت محمد جب مدینہ آئے تو لوگ اسے اس بال کی بلانے لگے تو دیکھا کہ وہ لوگ حضرت یزید کے خلاف وہ لوگ اٹھے اور وہ لوگ بیعت توڑ دیے تو حضرت محمد حنفیہ ان لوگ سے سوال کی تو لوگ کہنے لگے وہ تو شراب پیتے ہیں وہ تو زنا کرتے یہ کام کا وہ کام حضرت محمد حنفیہ کہنے لگے میں اس کے پاس ابھی تھے اور نہ وہ شراب پیتے تھے نہ کچھ بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ نماز کے لیے ڈاتے تھے اچھی اخلاق تھی ان کی تو کہنے لگے تو آپ کے لیے بن رہے تھے آپ کو دیکھا تو وہ بہت نیک سالے بن گئے تو پھر بھی یہ غلط تھی کہنا حضرت محمد اگر کچھ بھی کی تو اس نے یہی دکھائے اسی لیے وہ کہنے لگے میں تم کے کا ساتھ کبھی نہیں دیتا کہنے لگے ٹھیک کہ اپنے دونوں بیٹے کو بھیج دو ہم کے ساتھ کہنے لگے نہیں بلکہ زدید انکار کی ہے کہ تم لوگ کو میں انکار میں روکتا ہوں اور تم لوگ وہی کرنا چاہتے ہو اس لیے حضرت محمد حنفی ان لوگ سے ہٹ گئے اور ان لوگ پر ناراض ہو گئے تو اس لیے کسی حاکم کی بیعت توڑنا اسلام میں جائز ہے یہ قرآن اور سنت اور صحابی افعال سے یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اگر حاکم کوئی مسلمان کے کوئی حاکم بن جاتا ہے تو اس کے بات کرنے کے حکم بتائے کہ وہ ہے لیکن ہر کام میں سننا واجب ہے یا اگر وہ نافرمانی کرتا ہے یا غلط کام کے حکم دیتا ہے تو طاعت کرنا ہے کہ نہیں یہاں تفصیل یہاں بھی ذکر کریں گے دیکھیے جو حاکم ہوتے ہیں وہ تین قسم ہوتے ہیں یہ یاد کر لو ایک حاکم مسلمانوں پر جو حاکم ہے اگر وہ مسلمان ہے عدل و انصاف ہے اللہ سبحانہ و کے تقوا رکھتا ہے اور اللہ سے ڈر ہے کبھی ظلم نہیں کرتا ہے نافرمانی نہیں کرتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف کبھی عمل نہیں کرتا ہے تو پھر اتفاق علماء میں تو ایسے انسان کے انسان کے اور ایسے خلیف اور حاکم کی بات ماننی چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے ہر کام میں جیسا کہ ابو بکر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے حضرت ازمان رضی اللہ عنہ ابو بکر کو بھی حضرت ازمان حضرت علی حضرت حسن حضرت معاویہ یہ لوگ بہت ہی نیک سالے تھے اگرچہ کچھ غلطیاں ہوتی تھیں تو جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے کہ میں اللہ کا حکم کے خلاف کروں گا نہیں ہو سکتا ہے حدیث نہیں ملا یہ ہو سکتا ہے بھول چوک میں لیکن جان بوجھ کے کرتے تھے نہیں اس لیے ایسے حاکم کی تباہ کرنا ضروری اور پار کرنا بلاف بل ہے واجب ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے بلکہ اس کو سزا دینا چاہیے اسلام میں اب دیکھو گے حضرت عمر کے زمانے کچھ باغی تھے آپ نہ کہو کہ ہاں اگر وہ زمانہ آ تو میں نیک سارے بنوں گا کچھ لوگ کی عادت ہے بغاوت کرنے کے اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں کچھ لوگ حضرت عمر کو ٹسیدہ کہتے تھے حضرت علی کے زمانے میں ان کو قتل کیا گیا تو کیا کہو گے انسان کی فطرت ہی بغاوت کرنے کی لیکن ایک بہانہ بات ہے کہ یہ سبب ہے وہ سبب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ حاکم نے کون سی غلطی کی آپ نے کو آپ کو خاموش سے آپ کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھیں گے اور ان کے امال کے بارے میں اللہ ان سے پوچھیں گے اسی لیے اگر انہیں سال تو القات کرنا دوسرے حاکم کی حالت اگر وہ مسلمان ہیں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن اس سے بھی سستی ہوتی ہے اور وہ بھی غلط کام کرتا ہے جیسا کہ بہت سے زمانے میں ہوا آپ خلفاء بنے عباس تقریباً یہی تھے بنو میئر کے زبان میں وہ کام اچھے تھے لیکن کچھ غلطیاں تھی ان لوگوں کے اندر تو ایسے لوگ کے بارے میں کم غلطی ہے زیادہ لیکن وہ یہ غلطی کفر تک نہیں پہنچتی ابھی بھی اگر آپ کے ملک میں کسی گاؤں میں پردھان کھڑے ہوں گے یا کوئی محلے میں کوئی مالک بن گئے کسی حکومت حاکم ملک کے ہو حاکم بنے اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں چاہے کم غلطی یا زیادہ تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے چار چیزیں کرنی ہیں ایک مذہب سے پہلی یہ ہے کہ اس کی طاقت کرنا واجب ہے کس میں جس میں نافرمانی نہ نہیں دو چیز میں طاعت ہے اگر وہ اللہ کی عبادت طاعت کرنے کو ان دیتا کو کرنا ہے اور اگر دنیاوی احمد مباحات ہے تو اس کی بھی طاعت کرنی ہے مثال کے طور پر بہت سے دنیاوی احکام اس طرح ہے تو قرآن و سنت میں اشارہ نہیں اس کے بارے میں جیسا کہ روڈ کے رول ہے قانون ہے بلڈنگ کے قانون دکانوں کے قانون یا اور جیسے کہ قانون زمین کھیتی باڑی یا کسی بھی طریقے سے تو یہ قوانین جو رکھا گئے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں تو اس میں تعات کرنا چاہے چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں اور اگر وہ نافرمانی کا حکم دیتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس میں تعت نہیں کرنی اور وہ حدیث تو گزر چکے عبداللہ بن عمر کے حدیث ہے کہ اگر وہ کسی نافرمانی کا حکم دیتے تو اس میں سم ہوتا نہیں تو اس لیے بھی دوسرے حالت کہ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے لیکن مومن مسلمان ہے اللہ کے پر عمل کرتا ہے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جیسا کہ اکثر آج کل مسلمانوں میں تو پھر اس کے ساتھ چار کارروائی کرنی کا ایک یہ ہے کہ جس میں نافرمانی نہیں ہے اللہ اس میں اس کی تاط کرنی ہے اور وہ دلیل بتایا گیا اور اگر نافرمانی تو اس میں تاط نہیں کرنی ایک حدیث بخاری مسلم میں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم مدینہ جب ہجرت کی شروع میں تو اللہ کے رسول ایک فوج کو لشکر کو بھیجا جہاد کے لیے تو لوگ چند لوگ تھے چلے گئے اب وہ لوگ وہاں جا کے اپنے امیر جو, وہ کیا جو فوج کے جو لیڈر تھے اس کو ناراض کیے تو وہ ناراض ہوئے آگ جلانے کے حکم دیے آگ نے جلائی پھر سب سے کہا کہ تم لوگ اس پر کود پڑو اب وہ لوگ کسی نے اس کی بات نہیں مانی کہ آپ؟, آپ تو امیر ہو لیکن یہاں تک تو آگ کی بات تو نہیں چلے گی جب وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول وسلم سے ذکر کیے تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم میں سے کوئی اس میں داخل ہو جاتا تو ہمیشہ کے وہ جہنمی بن جاتا ایسی طاعت تھوڑی کرنی کہ اندھی طاعت کرو کہ آگ میں جاؤ تو آگ میں جانا یہ معروف نہیں یہ خلط کام حرام ثابت ہے یعنی حرام ڈائریکٹ آتا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعاعت فی المعروف طاعت تو معروف اچھے کام میں ہوتا ہے اور اگر معروف نہیں تو اس میں طاعت نہیں تو اسی لیے اس طرح اللہ کے رسول نے روکا تو اس کی اگر اس طرح حاکم ہے تو عام کا ہر کام میں اس کی اطاعت کرنی ہے اور جو غلط کام ہے اس میں نہیں کرنی ہے یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ جائز نہیں کہ اس کے خلاف بات کری یا اس پر خروج کرے یعنی ہم لوگ یہ کہیں کہ حاکم پاس ہے چلو اس کی بغاوت کرو بیعت توڑ دو ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے جو بھی کہیں گے اس کی خلاف نہیں ایک نافرمانی فرمانی سے وہ کافر مرتد اور اس پر خروج نہیں کر سکتے اور ایک دلیل ہے وہ سارے حدیث ذکر کیا گیا اللہ کے رسول سا فرمایا کہ اگر وہ ظلم بھی کرتا ہے تمہارا مال بھی لے لیتا ہے جیسا کہ حدیث میں حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہاں تک یہ برے حکام کے ذکر کی یہ صفات مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی اور اگر وہ آتی ہے سمجھو بہت ہی گرا مسلمان اللہ کے رسول فرماتے دیکھیں حدیث کہاں تک اللہ کے رسول اس امت کے یعنی یہ پریشان رہتے تھے اور ہمیشہ یہ چاہتے کہ مسلمان مل کر عمل کرے چاہے کچھ بھی ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ آئندہ کچھ حکام ہوں گے لدون ابھی ہوتا کہ میرے ہدایت میرے یعنی سنت اور میرے ہدایت میرے راستے پر عمل نہیں کریں گے وہ لنون ابھی سنت ہی میرے سنت کی پابندی کریں گے بلکہ کیا ہے قلوب انس کہ ان کے پاس ایسے لوگ ہوں گے کے مشورہ دیتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں اس طرح ہوں گے کہ ان کے دل شیطان کے دل ہے لیکن وہ انسار کی شکل میں اور وہ حقیقت میں شیطان اور آج کل کے زمانے میں بہت سے ہو. کام تو اس طرح ہے تو لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول حضرت فضیبا نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم اس وقت موجود ہوتے ہیں، تمہیں کیا کرو تو اللہ کے رسول نے تسمع ہوا کہ اس حاکم کے بات سنو اطاعت کرو وہ ان دوری وباہ کا اگر تمہاری پیٹھ بھی مارے ما تمہاری پیٹھ بھی مار دیا جائے تمہیں پیٹھ میں مارے یا تمہارے پیسہ زبردستی وہ چھین لے یعنی ظلم کرے تمہارے ساتھ بھی پھر بھی اص میں وہاں پر پھر بھی تم ان کی بات سنو اور اطاعت کرو مسلم کے رواج ہے کیوں اللہ کرو سنی فرماتے ہیں یعنی اگر حاکم فاصد فاضر ہیں مسلمان ہے کرو خیر میں اور برائی میں نہ کرو اور اس کے خلاف بغاوت مت کرو اور تیسرے یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو دعا کرنا حاکموں کے لیے بہت ہی ضروری ہے ہم لوگ آج کر کسی سے کہ حاکم کے لیے دعا کرو کہ ارے وہ چیتانے میں اس کے لیے کوئی دعا کرو یا کوئی دعا کرتا خطبے میں کہیں دیکھو چاپلو سے آدمی مجبور ہیں بےچارے خود خطبے میں دعا کر نہیں حکام کے لیے دعا کرنا یہ صحابے کرام سے چلے آ رہا ہے حضرت علی حضرت معاویہ اس کے بعد خلافا کے لیے ہمیشہ دعا کیا جاتا تھا اور کیا حاجة کر اس کی دعا کرو امام احمد سے یا کسی سے پوچھا گیا کہ حاکم کے لیے دعا کرے کہ نہیں کہتے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے لوگ بھی اصلاح کو ہو جائے گا تو اسی لیے آپ اس کے لیے دعا کرو دعا کرنا چاہیے امام احمد رحمت اللہ علیہ معروف تو سا قصہ تو خلق کو یعنی جب اس زمانے میں یہ فتنہ ہوا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں اور یہ زمانہ عباسی زمانے زمانے میں یہ چلا معمون اور معتصم بلّہ اور اس کے بعد یہ الاصف نہیں یہ اللہ الواصف یہ تینوں کو یہ تین واصف ہاں تو نہیں ہر کے زمانے میں یہ تینوں کے زمانے میں سب کو زبردستی ان سے کہلواتے تھے قرآن مخلوق ہے اور قرآن کو مخلوق کہنا کفر ہے کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ مخلوق نہیں ہے اللہ کو کسی نے پیدا میں خلق نہیں کی نہ اللہ کی صفات کو کوئی خلق کرتا اور کلام بھی اللہ کی صفات ہے لیکن وہ زبردستی معتزلہ کے پیچھے چلے اور کہنے کے سب سے کہلو آتے تھے امام احمد رحمت اللہ علیہ کو بیس سال تک جیل میں ان رکھا گیا اور خوب سزا کو دیا جاتا تھا خاص کر معتصم یہ جاہل لگو خالی خلیفہ تھے یہ ان کے بھائی ماموں نے وصیت کی کہ آپ ان کو مت چھوڑو تو صرف ہر قسم کے عذاب ان کو دیتے تھے وہ جب جیل میں رہتے تھے تو لوگ ان سے ملنے کے لیے علماء آتے تھے کچھ لوگ چوپ یا ملنے کے لیے تو لوگ کہتے تھے کہ امام احمد آپ کے ساتھ کتنا ظلم کیا جائے بلکہ سارے اچھے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا اور زبردستی لوگ سے کفر کے بعد ان لوگ سے کہلوایا جاتا ہے آپ بس اشارہ کرو آپ کے پیچھے سارے لوگ خلیفہ کے خلاف اٹھ جائیں گے ان کو ہٹا دیں گے امام احمد کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے یہ ہو جائے بلکہ امام احمد یہ کہتے تھے کہ اگر میں جانتا ہوں کہ کوئی دعا میری مقبول ہے ایک ہی دعا اگر مقبول ہے آپ نے نہیں رکھوں گا یا کسی کے لیے میں حاکم کے لیے رکھ لیتا ہوں یہ امام احمد کی رقبہ تھا یہ کتنا ان لوگ کے ساتھ بے ہوش ہوتے تھے ان کو سزا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ کپڑا بھی اتر جاتا تھا الٹا لٹکایا جاتا تھا اور اس کے ایک ہر قسم آپ پڑھ لو کتابوں موجود ہیں لیکن ہمیشہ کبھی خلیفہ کے پیچھے کبھی کوئی بات نہیں کہتے تھے کہتے اللہ کا حکم ہے اور مجھے اللہ سبحانہ اور سے ملنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے کہ یہ فتنہ ہو جائے اور اگر آج کے زمانے میں اس طرح کوئی عالم موجود ہو تو لوگ اس کو گالی دیں گے لوگ کہیں گے تو چاپلوس ہے یا ڈرتا ہے نہیں یہی شریعت ہے اور یہی صلیف صالح کے عمل تھا تو اس لیے دعا کرنا حاکم کے لیے ضروری ہے اور ضرور کے کہ ممبر پہ صرف کرو منبر پہ اگر کوئی خطیب ہے تو کہے انسان تنہائے میں سجدے میں آپ گرتے ہو اللہ کے لیے تو اس میں بھی آپ دعا کرو کیا حرج ہے اس میں بھی کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے نمبر چار یہ ہے کہ اگر امکان ہو تو اس کے نصیحت دے سکتے ہو اور نصیحت میگزین میں لکھ کر نصیحت نہیں ہوتی ہے یا کسی ٹی وی میں چلنا چلنا کہ یہ ہیں نصیحت نہیں ہے نصیحت اس کے ساتھ وہ اگر بیٹھ سکتا تو بیٹھے آپ نہیں پہنچ سکتے ہو آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس کی غلطیاں آپ اپنے دل میں انکار کرو اگر پہنچ ہے آپ کا تو آپ چلے جاؤ لیکن علانیہ کے طور پر اس کو نصیحت دے کے تو اس کو فضی کہتے ہیں یعنی اس کو بدنامی کہتے ہیں اسی لیے حدیث اس کے رسول فرماتے ہیں من اراد انم سلطان اگر تم میں سے کوئی حاکم یا کسی کے ذمہ دار آدمی کو نصیحت دینا چاہتا ہے فلیا فلا یوتی ہی تو اس کو اسے کھل کے اس کو نصیحت نہ دے سر کے سامنے ونا کے لیا اس کو چاہے اس کے ہاتھ لے لے لوبے پھر اس کے ساتھ الگ تنہا بیٹھے پیدا قبل پھر نصیحت دے اگر وہ اس کی بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں مانتا ہے تو وہ وہی اپنا فرض پورے کر لی اور حدیث یہ صحیح شہر بانی نے اس کو صحیح قرار دیے تو اس لیے یہ بتایا کہ دوسری حالت اگر حاکم مومن متقی اچھا انسان تو طاعت ہر حال میں کرنا ہے اگر حاکم اچھا ہے مسلمان ہے لیکن اسلام باقی ہے لیکن وہ فص فضور کے کام بھی کرتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں تو اچھا کام میں اطاعت کرنا ہے برے کام سے برے کام میں اطاعت نہیں کرنی ہے بلکہ دل میں انکار کرنا ہے اور اگر نصیحت دے سکتے ہو تو دو اور اس کے خلاف تم بغاوت مت کرو یہ دو حالت ہونی تیسرے کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہے ہم لوگ انڈیا میں کافر ہیں اور وہ یورپ میں کافر ہوتے ہیں یا کوئی مسلمان نام کے مسلمان اور وہ ایسے عمل کرتا ہے جو کفر کے عمل ہے جیسا کہ نماز سے روکتا ہے عام طور پر کہتا ہے کہ شریعت تو پرانی بات ہے اس قرآن پر عمل نہیں کرنا ہے جیسا کسی حاقی ابھی اس کو قتل کیا ہے کچھ مدت پہلے وہ قرآن کے جگہ میں اپنے ایک نئی کتاب بنا لی یہ زیادہ اہم ہے تو یہ کفر کی بات ہے تو اس لیے تو اس کو ہر حال میں نکالنا چاہیے لیکن شروع اس کو حاکم حکومت سے نکالنا آسان کام نہیں ہے اس میں جانیں نکل آتی ہیں اس میں لوگ برباد ہوتی جیسا دیکھا جاتا ہے تین سال چار سال دس سال گزر جاتا ہے اس اسلامی ہوتا ہے فساد ہوتا ہے اسی لیے ہر حال میں اس کے بغاوت کرنا ہے نہیں اس کے لئے شروع ہے اگر حاکم فاسق ہے یا وہ مسلمان ہے جو کفر عمل کرتا ہے اور کفریہ عمل کرتا ہے اور وہ اسلام سے کھلے عام وردت کا کا عمل کرتا ہے اور واضح ہے تو پھر اس کے لیے کب بغاوت کر سکتے تین شرطیں اگر تینوں شرط ہے تو ہے ورنہ جائز نہیں ہے پہلے شرط ہے کہ یہ اس کے کفر ثابت ہو آپ دیکھو گے داعش والے کسی حاکم کو کافر کہہ دیتے کہتے ہیں کہ نہیں پورے گرف کو کافر کہہ دیا وہ بلکہ پولیس والوں کو بھی کافر کہہ دیا اور کہیں گے پکڑیں گے تو سوار کریں گے یہ سب کھیل جو لوگ کھیلتے ہیں یہ وہ کہیں گے کہ یہ اولت حاکم کافر ہے کہاں کافر کہتے پلا غلطی کی ہے کہیں گے یہ تمہارے حجت تمہارے نزدیک کی واضح ہے لیکن آپ ان لوگ پر حجت نہیں قائم کیے اسی لیے اس طرح آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. کافر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھلے آپ اللہ سبحانہ و کے احکام کو تردید کرے یا یہ کہیں کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہیے یا اس کی تبمیل کرے یا کوئی بھی ایسے کفریہ عمل کرے یا اس کے پاس کوئی حجت نہ ہو بہت سے ایسی غلطیاں ہوتی ہے جو انسان انجان میں کرتا ہے کیونکہ کسی نے عالم نے اس کو الٹا بتا دیا کبھی ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے کیونکہ میں ایک حاکم ہوں یا میں ذمہ دار ہوں میرے اوپر بہت سے لوگ ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن لوگ دباؤ ڈار ڈار کے کرواتے ہیں صحیح کہ تو انسان مجبوری پہ ہوتا ہے تو اسی ہرے کو کافر کہنا اس طرح یہ غلط ہے اسی لیے پہلے واضح اس کے کفر بالکل واضح ہونا چاہیے اور علماء اتفاق کریں کہ یہ مرتب ہو گیا دوسرا شرط یہ ہے یا خود کہے کہ میں مسلمان نہیں اگر کہتے تو کافی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر بغاوت اگر کریں یعنی اس کو ہٹا سکتے ہیں اگر اس کو ہٹا سکتے ہیں طاقت ہے قوت ہے تو پھر جائز ہے لیکن اگر نہیں ہٹا سکتے تو ہٹانا غلط ہے جیسا کہ ہم لوگ آج کل لوگ کشمیر میں لڑ رہے ہیں یا لوگ جیسا کہ ہم لوگ انڈیا میں یا جیسا کہ اور ملک میں ہیں کفر کچھ یورپ میں اگر کوئی جائے کہ بھائی فلاں کہ بغیر مسلم ہے اس کو نکالوں گا نہیں آپ کے پاس طاقت ہے کچھ نہیں آپ سو آدمی ہو ہزار آدمی ہوں تو کیا کرو گے کہ کم سے کم کچھ لوگوں تو قتل کریں گے کہیں گے غلط ہے اسلام قتل کرنے کے لیے تھوڑی آیا اور اسلام میں کبھی نہیں ہے کہ قاتلوں کو تعداد کم کرو کبھی نہیں ہو سکتا اسلام اس لحاظ تاکہ اسلام کو شائع کیا جائے تاکہ لوگوں کو مسلمان بنایا جائے اگر اسلام نہیں لاتے مسلمان کے خلاف عمل نہیں کرتا تو قتل تھوڑی کرنا یہی لوگ یہی سمجھتے کہ جہاد کی مطلب یہ ہے کہ کافروں کو ختم کرو نہیں اصل جہاد کے معنی یہ ہے کہ شریعت کو پھیلانا شریعت اسلام کو ہر جگہ منتشر کرنا اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو پھر اس کو ہٹانا لیکن اگر کوئی سلامتی کے ساتھ مسلمانوں سے ملتا ہے کوئی دشمنی نہیں کرتا ہے کہ اس کو قتل اسلام میں کرنا جرم ہے اسی لیے دوسرا شرط یہ ہے کہ قدرت ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں لیکن اگر قدرت نہیں ہے تو کرنا غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسم واسلم اور آئے گا ابھی دیکھو گے جیسے ایک ملک غریب ہے ہم لوگ سے ارب ممالک میں چار سال سے حاکم کے خلاف لڑ رہے ہیں کیا نتیجہ کچھ نہیں نتیجہ کچھ نہیں ہوا یہی نتیجہ ہوا کہ پبلک کو قتل کیا جا ہے ملک برباد ہو گئے لاکھوں لوگ کروڑوں کے تعداد میں نہیں لاکھوں لوگ کے تعداد میں باہر نکل گئے اور کافی لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو کیا فائدہ اس لڑائی سے کہہ گئے وہ تو فاصر فاضر ہے فاصر فاضر بلکہ کافر ہو سکتا ہے لیکن آپ کی طاقت ہے طاقت نہیں تھی تو کیوں کی اور آپ مسلمان ہو آپ صحیح اللہ کے شریعت کے لیے کی ہے یہ صحیح ہونی چاہیے تیسرا شرط یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نقصان نہ ہو ہوتا ہے کہ نہیں ابھی جیسا کہ کسی حاکم کو قتل کیا گیا ابھی تک دو تین سال گزر گئے ابھی تک اس ملک میں عم، امان نہیں قائم ہوا کیوں اب وہ سو کسی نے مرتد کہہ دیے کافر سمجھ کے قتل کیا گیا لیکن نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا ملک برباد ہو گیا تو اسی لیے وہ مسلحت کون بتا سکتا علماء بتا سکتے ہیں علما راسقین آپ دیکھو گے جب لڑائی چاروں طرف ہوئی تو سارے علماء کھڑے ہو گئے کہنے لگی چاہے مسر میں ہو چاہے سیریا میں چاہے عراق میں چاہے لیبیا میں چاہے یمن میں چاہے کئی سارے علما راسی کہنے لگی یہ غلط ہے اور ہم لوگ سے کئی لوگ میرے پاس کئی لوگ آئے کہنے لگے یہ صحیح ہے اچھا ہے ماشاء اللہ دیکھو جہاز ہو رہا ہے کہ چند دن بعد مسلمان آ جاؤ کہیں گے وہ تو اس کو سمجھایا لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو کے دو تین سال سے ابھی تک ملے نہیں آئے تو اسی لیے سال کی یہی حالت جوش میں آتا ہے اور جب جو ختم لگے تو سارے لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہاں یار وہ بات تو صحیح تھی اس لیے علماء کہتے ہیں جب کتنا اس طرح آتی ہے شروعات ہوتی تو علماء اس کو جانتے ہیں انجام کیا ہوگا اور جب ختم ہوتی تو جاہل لوگ اس کے جانتے ہیں اور جب آج کل کتنا ختم ہوا عراق میں Syria میں Yemen میں تو سارے لوگ کہتے ہیں یار نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کم سے کم لوگ بیچارے کھاتے پیتے کم سے کم اپنے گھر میں محفوظ رہتے کم سے کم اپنی مسجد میں عبادت کرتے لیکن آج کل حال یہ ہے کہ انسان گھر سے باہر دکان تک نہیں جا سکتا اگر کوئی اس کے بیٹے کو بھی یا اس کے بق... اس کے ساتھ عزت اس کی عزت لوٹی تو اس کا بدلہ کوئی نہیں لے سکتا اور اس زمانے میں تو کچھ نہ کچھ ملتا تھا تو اسی لیے انسان جب اللہ کے شریعت پر عمل کرے گا تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا تو یہ تین شرط ہے کہ اس کے کفر ثابت ہوتا ہے اگر کفر ثابت نہیں ہوا تو اس پر بغاوت کرنا غلط دوسرا شرط کہ بغاوت اگر کوئی کرتا ہے اگر طاقت اس کو ہٹانے کی تو ہے ورنہ نہیں تو غلط ہے تیسری یہ ہے کہ بدلنے سے اگر زیادہ حالت اچھی ہوتی ہے تو ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اگر حالات بدل جاتی ہیں تو غلط ہے اسی لیے اللہ کے رسول سرسے نے پچھلے حدیثوں میں یہ ذکر کی ہے کہ تو حضرت عباد عبادت کے حدیث ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگوں کو حکم دیے کہ ہم لوگ حاکم کی طاق کریں کیا ہے والمکرہ یعنی سستی کے حالت میں اور چستی کے یعنی اچھی حالت یا خراب حالت ہو. کرو اور کسی حاکم اللہ اور یہ حاکموں کے حکومت ان لوگوں سے لڑے نہ حکومت کے لیے یعنی ان کے جو آپ کے جو ہاتھ میں ہے حکومت وہ حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ نہ لڑے اور کیا اللہ کے کی رسول برمائی ہے اللہ کہ اگر ظاہر صاف کفر دکھے اور اللہ کے ہاں بالکل تم کے پاس انہیں حجت دلیل واضح ہیں تو پھر اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے اس پر بغاوت کرو آج کل جہاں بھی حاکم کے خلاف ہوگا ہم لوگ اپنے پاکستان میں دیکھو حاکم بنائے گئے لیکن پھر بھی اس کے خلاف لوگ کہیں گے کیا فائدہ ہے کچھ نہیں انڈیا میں چاہے ہندو حکومت ہے ہم مسلح نہیں کہ ہم اس کے خلاف ہمیشہ بات کریں اگر ہم یورپ میں ہیں تو کیا فائدہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اس کے خلاف اٹھیں آپ اپنی عبادت کرو اور اپنی سیاست کچھ کرو نرمی کے ساتھ تاکہ آپ کو کچھ اچھا ملے لیکن حسان جوش میں آتا ہے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار کافی لوگ جان بوجھ کے مسلمانوں کو چرہتے ہیں تاکہ جب اٹھیں گے تو اس کو ماریں گے لیکن جب مسلمان ہوشاری سے باہر عمل کریں گے تو ان کو مارنے کا موقع نہیں ملے گا تو ہمیشہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی عمل کرے تو ہوشیاری سے, سے کرے ہوشیاری سے کرے جلدی سے جلد بازی سے کرنے سے یہ اختلافات ہوتا ہے یہاں آخری اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ حاکم کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے اگر وہ نیک صالح ہے تو واجب ہے اگر وہ فاسق ہے اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو پھر جو اچھائیاں اس کی تعت کرو اور جو برائیاں اس سے روکو لیکن اس کی تعداد باقی رکھو بیعت باقی رکھو اس کے ساتھ رہو اس کی مخالفت نہ کرو اور اگر تیسرے حالت اگر وہ کافر ہے فاجر ہے کافر ہے اور اسلام سے خارج ہو گئے اگر اس کو نکال نہیں سکتے ہیں ہٹا نہیں سکتے ہیں تو وہ بھی اس کی دنیاوی اعمال میں اور اچھائیوں میں طاعت کرنی ہے اور جو اسلام کے خلاف نہیں کرنی مثال کے طور پر آپ فرانس میں رہتے ہو مسلمان خوش فرانس میں تو اگر حاکم یہ کہتا کہ ہوتا ہے اور جو اتار اتارنا ہے لیکن اگر حاکم روڈ کے رول لگاتا ہے یا ڈیوٹی کے جیسا کہ رول ہوتا ہے قانون ہوتا ہے کب اٹھنا کب جاگنا ہے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ فلاح جگہ میں نماز پڑھو تمہارے لیے مہیا تھوڑی طاعت کرنی ہے لیکن اگر اسلام کے خلاف ہے اور اس مسلمان اس کی با... یعنی اس کے اس کے خلاف کر سکتے تو کرنا چاہیے لیکن جو طاعت ہے اور جس میں مسلمانوں کے نقصان نہیں ہے اور وہ اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں تو اس میں کرنا ضروری ہے ورنہ اگر ہم لوگ اختلاف کریں گے تو آج کے مسلمانوں کا حال اس طرح ہوگا جس طرح دیکھا جائے گا یہاں آخری مسئلہ ہوگا جو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا یہ ہے کہ اگر حاکف اصل مسلمانوں کے خلیف حاکم ایک ہی ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول تھے ابو بکر کے زمانے میں ابو بکر تھے حضرت عمر حضرت عثمان جیسے ترتیب کیا گئے بلکہ خلفا راشدین کے بعد خلیفہ خلفا بنی امیہ آئے اور مسلمان سب سے زیادہ ان کے زمین اور انوں کے رقع و بڑھا حق بنو کے زمانے میں دیکھیے خلفا راشدین کے بعد سب سے اچھے لوگ بنو آج کل ہم لوگ بنو میاں گالی دیتے ہیں یہ شیعہ کے اثر ہے بلکہ بنو میاں بنو عباس سے لاکھوں بار افسل تھے عمومی طور پر اور حدین کی جو فل و خدمت کی اسی سال میں بنو عباس پانچ سو سال میں نہیں کر سکے بنو میاں کے زمانے میں جو مسلمان کے رقا بڑھا فرانس اور چائنا تک پہنچا بنو عباس کے زمانے میں انہوں لوگ پانچ پرسنٹ بھی نہیں پڑھا وہ لوگ آپس میں مشہور ہو گئے لیکن مطلب نہیں کہ سارے لوگ برے ہیں یہاں پتا کہ یہی اللہ کی رسول کے حدیث کی مسلاق ہے سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ پہلا سو سال اور بنو میئر پہلے سو سال میں تھے حضرت حضرت آئے سن, چا... سن کتنا سن پینتالیس نہیں سن پینتالیس چالیس ڈری اور ساٹھ تک تھے اور چالیس سے آپ سوچو ایک سو بارہ یا تیرہ یا ایسے قریب ان لوگ کی حکومت تھی چند سال میں یہ ساری چیزیں کی تو اس لیے اس زمانے میں بھی اسے ایک ہی حاکم تھا اب العباس کے زمانے میں عموماً ایک ہی تھے لیکن اس کے بعد جب کمزور ہوئے تو بٹنے لگے مصر میں الگ ہے اندرس میں الگ ہے کچھ یہ عرب میں بھی الگ ہو گئے فارس بھی کچھ لوگ صفائی لوگ آ گے. تو اس طرح بٹنے لگے اس کے بعد لوگ اس طرح بٹنے لگے لیکن اصل ہوں اگر ایک ہو سکتا تو ٹھیک ہے عثمانی لوگ جو ترکی تھے چند سال پہلے سو سال سال پہلے وہ لوگ بھی ایک ہی تھے لیکن آج کے زمانے میں الگ الگ ہو گئے تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کس کی اطاعت کرو آج کل ایک حاکم نہیں کے ہیں امارات کے الگ ہیں سعودیہ کے الگ ہے پاکستان کے الگ, الگ ہے کس کی اطاعت کرو اس میں یہ ہے کہ اطاعت کرنا اپنے حاکم کے ضروری ہے لیکن ہمارا حاکم کون ہے آپ کے حاکم وہ ہے جو آپ جس کے ماتحت آپ رہتے ہو اگر آپ پاکستان کے ہوں اور آپ شارجہ میں رہنے لگے تو قانون آپ کس کی اطاعت کرو گے تھوڑے پاکستان میں وہ ہو سکتا کہ قانون الگ ہے بھائی آپ گاڑی چلو تاہنے طرف آپ چلانے لگو گے تو کہیں گے بھائی ہمارا حاکم قانون ہے کہیں گے نہیں وہ اس ملک کے ہیں یہاں کے ملک آپ اس حاکم کے تعاعت کرو اور کیا ہر جگہ آپ اس کی اطاعت کرو جو اس کے معاملات میں ہوتا کہ کوئی انڈیا سے آتا ہے پاکستان سے آتا ہے کچھ معاملات اس ملک میں تو اس ملک میں تو اس کی اطاعت کرو اور جو اس ملک میں اس کے اطاعت کرو اور عمومی طور پر نہ اس کی مخالفت کرو نہ اس کی مخالفت کرو اسی لیے انسان جس ملک اور اتفاق علماء میں کہ سب کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور جائز نہیں انسان خروج کرے اگر کوئی بغاوت کرتا ہے خارج ہوتا ہے کسی ملک میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں چھوڑ کے آتے ہیں یہاں آتے ہیں اور یہاں حاکموں کے پی سی خوب گالی دیں گے خوب الٹی سیدھے کہیں گے کیوں ایک قانون آئے جو کے, کے خلاف ان کے دکان کے خلاف ہے یا ان کے فائدے کے خلاف نہیں انسان اس طرح نہیں ہوتا ذاتی فائدے نہیں دیکھتا انسان اگر حاکم کوئی قانون نکالتا اور آپ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ آپ کفاد نہیں تو آپ اللہ کے لیے راضی ہو جاؤ اور آپ اگر راضی ہو جاؤ گے تو آپ کو سلام ملے گا آپ اگر اللہ کے لیے تعت حاکم کے کرو گے تو دنیا میں بھی خوش رہو گے اور آخرت میں بھی لیکن جو بغاوت کرتے ہیں کیا پاتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بغاوت کر کے خودکشی بھی کرتے ہیں ایک سال تک لوگ یاد کریں گے دو سال تک اس کے بعد وہ اس کو کوئی اس کے نام ہی نہیں لیتا ہے لیے انسان جوش میں نہ آئے اور بغاوت کرنے کے نام انسان بھول جائے کبھی انسان باغی نہ بنے اب دیکھیں عبداللہ عمر عبد ابھی قصہ ذکر کیا گیا جب مدینہ والوں کی بغاوت کی تو حضرت عبداللہ عمر کیا کیے اپنے بچوں کو اپنے خادم جتنے ان کے ماتے سب الگ ہو گئے سامان لے کے نکل گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول وسلم سے میں نے یہ سنا کہ یوقال خطرہ تو ہر غدار انسان بے وفائی انسان جو حاکم کے خلاف یا کسی کے بغیر غدر کرتا ہے یعنی بے وفائی کرتا ہے بیعت کر کے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہے وہ قیامت کے دن اس کو ہر ایک کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے اور وہ جھنڈا یعنی اس کے پاس لے گا سارے لوگ اس کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے کہ غدار انسان ہے تو اس لیے انسان غداری کرنا نہیں اچھا ہے آپ حاکم کی تعداد کرو اور خاموش رہو زیادہ مخالفت کرنے سے کیا فائدہ اللہ تمہارے اوپر جو فرض کیا آپ اسی کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے لیکن اس کے بارے اس کے بارے پوچھنا اور کرنا مخالفت کرنا گالی دینا یہ جائز نہیں ہے اسی لیے یہ مسئلہ عموما علماء عقیدے میں اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس کے وجہ سے مسلمان میں تفرقہ ہوتا ہے اور یہی آخر سوال ہوتا ہے اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو حاکم کے تعداد کرنے کے کی کیوں حکم دی ہے اگر حاکم فاسق ہے پھر بھی اس کے پاس کیوں کرنی ہے اس کے نتیجہ عقل بتاتا ہے آپ عقل سے سوچو آپ ادھر دائیں بائیں دیکھ لو تو آپ کے آپ کو پتہ چلے گا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر حاکم نہیں ہے یا حاکم ناراض ہے تو آپ دین بھی نہیں کر پاؤ گے اب جیسا کہ ماشاء شارجہ کے مسئلہ ہے عمارات کے مسئلہ کتنا امن ہے آپ بارہ بجے ایک بجے یہاں ماشاء جمعہ کے دن ہے آپ تین بجے دیکھ لو یہ ہائی وے کتنا فل ہے لوگ آتے جاتے ام و امان ہے لیکن اگر یہاں بھی کچھ لوگ آ اور حاکم کو کافر کہیں حاکم کو گالی دیں اور جو ان کے ماتے ہاتھ ہیں ان کو بھی قتل کریں تو آپ کو مسجد تک آنا بھی مشکل ہو جائے گا تو عبادت بھی ختم مسلمان کو خوشی بھی ختم آپس میں مل کے کبھی نہیں عمل کر سکتے ہیں تو ایک فائدہ یہ ہے کہ دین ہم لوگ حاکم کی وجہ سے قائم کریں گے چاہے وہ فاسق ہو فاسق حاکم کبھی نہیں کہیں گے مت پڑھو وہ اپنا فصل میں مشہور ہے آپ اپنی عبادت میں مشہور رہو دوسرے فائدے یہ کہ دنیا کے فائدہ ہے ہم امال حاصل ہوگا ساری چیز متحدہ آپ بجلی پانی دیکھو کتنا آسانی سے مل جاتا ہے اور ہم لوگ کے ملک میں ہڑتال ہوتا دکانیں پھل گئے رکشا آ کے ٹوٹ گئے کسی کے بجلی کٹ گئے یہاں پریشانی وہاں کسی کو قتل کیا گئے ظلم ہوتا ہے کوئی ام، امان میں نہیں رہتا ہے مجرم لوگ بھاگ جاتے ہیں اور جو بچارے لوگ غریب ہوتے ہیں ان, ان لوگ کو پکڑا، ان پکڑے جاتے ہیں تو یہ دنیا میں نقصان ہے اسی طرح اس میں یہ ہے کہ اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اطلاع کرنے کی کبھی حاکم کے کی مسئلات کے لیے نہیں کی کہ حاکم سے محبت ہے اللہ سارے مسلمان کے فائدے لے کیا کرتا ہے آپ دیکھو کہ جب مسلمان کتنا بھی اختلاف کریں گے اگر وہ لوگ اگر مسلمان کتنا بھی اگر کتنا بھی غلطیاں آپس میں لیکن اگر متفق رہیں گے تو دشمن کبھی بیچ میں نہیں آ سکتا میں واقع ذکر کرتا ہوں معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اقتصاد اور یہ تاریخ میں موجود ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ باتیں تھی جانتے ہو اب لوگ ایک لڑائی ہوئی دو لڑائی ہوئی سفین اور اس سے پہلے جمل لیکن معاویہ سے جمل میں نہیں تھا تو لڑائی ہوئی کہ نہیں یہ ہوئی لیکن حضرت معاویہ کو یہ پتا چلا کہ رومی حاکم یہ دونوں کے درمیان اختلاف دے کر وہ حرکت کرنا چاہتے یہ آنا چاہتے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تاکہ شام کو اپنے طرف واپس کرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھی ہے اور اس کے ساتھ اور بہت بڑی دھمکی دی ہے کہنے لگے کہ یہ اگر تم بعض نہیں آؤ گے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ آپس میں مل جائیں گے اور آپ کے ہم حکومت ختم کر دیں گے تو کہتے وہ اس کی ہمت بھی نہیں ہو کہ مسلمانوں پر حملہ کر تو مسلمان آپس میں جب اختلاف کرتے ہیں تو یہ اختلاف ہوتا ہے اور آپس ہم لوگ کا ختم ہوتا اللہ فرماتے ہیں والا تنازعہ بری حکم کہ آپس میں تنازع مت کرو ورنہ تو ناکام نامراد ہو جاؤ گے اور وطبری حکم تم لوگ کے ہوا یعنی تم لوگ کا اور ختم ہو جائے گا اس لیے مسلمان پہلے لوگ مسلمان کے نام سے تھے ڈر جاتے تھے آج کل کوئی مسلمان کے نام سنتا کا ارے وہ تو غریب اور وہ زلیل لوگ آپس میں اگنی بات کے لیے لڑتے ہیں آج کل یہ اختلاف ضرور کے حکومت کے بعد ہر کام میں متفق رہو اور اتفاق کرو اور اگر ذمہ دار ہے کوئی غلطی دیکھو تو اس کو نصیحت کرو اگر کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو تو مسلحت اور مقصد دیکھو اس میں مسلحت نہیں تو بالکل اس کے خلاف بات ہی مت کرو کیونکہ جب بات کوئی کرتا ہے تو محبت ختم ہوتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے بلکہ بہت سے آپ دیکھو گے مسلمانوں میں جب لڑائی ہوتی تو مسلمان کافر کو بیچ ملاتا ہے غلط ہے تو اس لیے انسان ہمیشہ حکومت حاکم کے تار کرو اسی میں خیر ہے اسی میں برکت ہے بغاوت نہ کرو خلاف کبھی نہ کرو چاہے اپنے ملک پہ ہو انسان حتی امکان سیاست سے بچے وہ لوگ اپنا کام کریں گے آپ اپنا کام کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ صبح ہمیشہ ہم لوگوں کو حق پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ایسے خراقات اور ایسے مساج مسائل سے ہم کو بچائے اور آپس میں محبت ڈالے اختلاف اور یہ تفرق ہم لوگوں کو اختلاف اور تفرخ سے کو بچائے صلی اللہ علیہ محمد